مسجد نبوی کے قریب واقع وہ مسلمانوں کا ایک بڑا ہی تاریخی اور مبارک قبرستان جہاں بے شمار صحابہ اکرام اور صحابیات موجود ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطالعات سوائے حضرت میمونا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے باقی تمام ازواج یہاں پر موجود ہیں پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح بے شمار صحابہ اکرام اس قبرستان کے اندر موجود ہیں خواتین اندر نہیں جا سکتی باہر ہی سے جو ہے وہ آپ زیارت قبور کی دعا جو ہے وہ پڑھیں اور خصوصاً حضرت فاطمہ رض اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کا تصبر کر کے ضرور دعا کیجیے اور اپنی جو ہے وہ ان تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مخصرت کیجیے جو جنت البقی میں مدفون ہے مرد حضرات جا سکتے ہیں اگر کوئی جنازہ جاتا ہے تو اس وقت دروازے کھلتے ہیں اور مخصوص اوقات میں مردوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں تو مرد حضرات اندر بھی جا کر زیارت کر سکتے ہیں اور خواتین باہر سے ہی دعا کر سکتی ہیں اور زیارت کر سکتی ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ تاریخی قبرستان ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں تشریف لاتے تھے اور باقی غرقت کے رہنے والوں کے لیے اور یہاں پر دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے